رانا مختار مورالدین کو حضرت اللہ طا بنیالی سے مختلف موضوعان و دودے تھری سی ڈی دارا زمنگ دکان پت یاز اشاعتی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی مارکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمت لازان مین چوک جہانگیرہ رو سوادی اور آپ رائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو دس ایک سو احمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونسلم ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وآصحابه وآزواجه وزرعياته وآهل بيته وعطرتي أجمعين سبحان الله أما قابس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ ربی فعبدو حازا صراط تمست صدق الله العظيم وصدق النبي الأمي الأمين القريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مولا محمد وسلی زی وقار علماء کرام احترام بزرگوں عزیز دوستوں اور بھائیوں پہلی مرتبہ آپ کی اس مسجد میں کا شرف حاصل ہوا خالصتا دین کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہیں اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے مجھ سے پہلے اسٹیٹ سیکٹری صاحب نے جماعت کے فاضل مقررین نے آپ کو یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے اشاعت و توحید وسنہ کے نام سے جو جماعت پورے ملک میں کام کر رہی ہے یہ جماعت صراط مستقیم کی داعی ہے اور اسی وجہ سے یہ ہماری جان بھی ہے اور پہچان بھی لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جتنی جماعتیں اور جتنے گروہوں اور جتنی پارٹیاں کلمے کا اقرار کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں ان میں سے ہر جماعت اور ہر پارٹی کا یہ خیال ہے کہ جو راستہ ہم نے منتخب کیا ہے یہی صراط مستقیم ہے ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں دیوبندی کہتے ہیں ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں اور باقی سارے غلط ہیں بریلوی حضرات کی سنو تو وہ کہتے ہیں کہ سیدھے رستے پہ صرف ہم چلتے ہیں اور باقی سارے ہیں شیوں کی سنو تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سراطے مستقیم پر تو صرف ہم چلتے ہیں اور باقی سارے اس سلسلے میں یہ جو عوام ہیں آپ لوگ ہیں یہ بڑے پریشان ہیں دنیا دار طبقہ تاجر طبقہ ذمہ طبقہ یہ جہاں چار بندے اکٹھے ہوئے کسی ڈیرے پہ بیٹھک پہ ہوٹل پہ دکان پہ تو وہ دنیا دار تک کا آپس میں مل کے کہتا ہے کہ یار وہ مولوی کچھ کہتا ہے وہ مولوی کچھ کہتا ہے دوبندی کچھ کہتے ہیں بریلوی کچھ کہتے ہیں دوبندی کہتے ہیں ہم سیدھے رستے پر ہیں بریلوی کہتے ہیں ہم سیدھے رستے پہ ہیں شیئے کہتے ہیں ہم سیدھے رستے پہ ہیں یار ہمیں تو مولویوں نے بڑا خراب کر دیا ہے بلکہ بیڑا قوم کا مولویوں نے غرق کر کے رکھ دیے کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو سچی گل کرو مسئلہ بھی کچھ اس طرح ہے پریشان ہیں لوگ بڑے پریشان ہیں عذر لوگوں کا یہ ہے کہ ہم جاہل ہیں ان پڑھیں نہ ہم قرآن جانتے ہیں نہ حدیث جانتے ہیں نہ گرامر جانتے ہیں نہ فقہ جانتے ہیں نہ اصول فقہ جانتے ہیں نہ حدیث جانتے ہیں نہ اصول حدیث جانتے ہیں نہ ہمیں ترجمے کا پتہ نہ مفہوم کا پتہ نہ تفسیر کا پتہ نہ گرامر کا پتہ ہمیں کوئی علم نہیں یہ ماضی ہے یہ مظاہرے ہے یہ اسم فائل ہے یہ غیب کا سیکھا ہے یہ مخاطب کا سیکھا ہے ہم تو جاہل ہیں ہمیں تو پتہ کوئی نہیں سادہ سے ہم لوگ ہیں قرآن نہیں جانتے حزیض نہیں جانتے ہمارا کوئی کسور نہیں ہے کسور سارا کہتے ہیں نا یہ ازر پیش کرتے ہیں لوگ یہ تیرا ازر میں مان لوں گا یہ تیرا ازر مولانا بھی مان لیں گے کہ ٹھیک ہے تعل ہے تجھے قرآن نہیں آتا یہ تیرا ازر مولانا نذیر سیب مولانا شاکرما یہ سارے لوگ تیرا ازر مان لیں گے کہ تیرا کوئی قصور نہیں لیکن اگر یہ ازر تو نے قیامت کے دن خدا کے سامنے پیش کیا نا اللہ نے یہ ازر نہیں ماننا کہ تو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہے مولا میں جائل میں ان پڑھ نہ قرآن جانتا تھا نہ حدیث جانتا تھا نہ فقہ جانتا تھا نہ ترجمہ جانتا تھا نہ تفصیل جانتا تھا مالا میرا کوئی قصور نہیں سڈا بیڑا مولوی نے غلط کیتا سی مالا مجھے تو بھیجنا جنت میں جہنم واسطے مولوی بتھیرے نے یہ بندہ اللہ کو کہے اور اللہ جواب میں اس بندے کہے آ جا تا نا جنت میں میں جنت بڑائی جیلا واسطے کہے گا اللہ کیوں نہیں بولتے ہو تو جائل ہے نا قرآن تو نہیں نہ پڑھا تفسیر نہیں نہ پڑھی چل یہ جنت ہم نے جائلوں کے لیے بنائی ہے تو جنت میں جا مولویوں سے میں نبٹ لیتا ہوں مولویوں سے میں پوچھ لیتا ہوں نہیں کہیں گے اللہ نہیں کہیں گے اللہ اللہ فرمائیں گے جس معاشرے میں جس ماحول میں جس سوسائٹی میں جس گاؤں میں جس شہر میں جس قصبے میں تو رہتا تھا وہاں دودھ خالص ملتا تھا جس ماحول معاشرے میں تو رہتا تھا وہاں مرچیں خالص ملتی تھی نمک خالص ملتا تھا چائے کی پتی خالص ملتی تھی دھنیا خالص ملتی تھی جس معاشرے میں چار آنے کا نمک خالص نہیں ملتا تھا تجھے یہ غلط فہمی کیوں ہو گئی کہ تجھے دین خالص ملے گا تجھے یہ غلط فہمی کی ہوئی پھر توں نے دودھ پینا چھوڑ دیا تھا مرچیں استعمال کرنی چھوڑ دی تھی نمک استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا پتی ملاوٹ والی آتی تھی تو چائے پینی چھوڑ دی تھی نہیں مولا نہیں میں نے خالص دودھ پینا نہیں چھوڑا تھا پھر تو نے کیا کیا میں نے بھینس دروازے پہ باندھ لی بھینس دروازے پہ باندھ لی نمک مرچ دھنیا اپنے سامنے پسوانے لگ گیا تحقیق کر کے میں نے خالص پتی استعمال کرنی شروع کر دی اللہ نے فرمایا خالص دودھ پینا ہوتا تھا تو بھینس دروازے پہ باندھتا تھا خالص دین لینا تھا تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا کہیں گے اللہ کے نہیں کہیں گے, گے وہ تو نہیں ہو. کہیں, گے کہیں, گے کہیں گے اللہ کے نہیں کہیں گے میں نے جو قرآن پاک بھیجا تھا ت نے قرآن کیوں نہیں پڑھا اس کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھا اس کی تفصیل کیوں نہیں پڑھی اس کا مفہوم ت نے کیوں نہیں پڑھا اس وقت اللہ کو جواب میں سوچ لو جواب اللہ کو جواب میں کہنا مولا سادے کول مرن جوگا ویلا کو نہیں مولا میرے کو سر کورکر دا ویلا کوئی نہیں سی مولا میرے پاس وقت نہیں تھا اللہ جواب میں کہیں گے انگریزی پڑھنے کے لیے الجبرا پڑھنے کے لیے ریاضی پڑھنے کے لیے سائنس پڑھنے کے لیے فلسفہ پڑھنے کے لیے پریکٹس کرنے کے لیے دکان پر چلانے کے لیے سردیوں کی یخ بستہ راتوں میں کسی کاندھے پہ رکھ کے زمینوں کو پانی دینے کے لیے بیس آج کے مہینے میں تبدی ہوئی دوپہر پہ گندم کو کاٹنے کے لیے سب چیزوں کے لیے تیرے پاس وقت تھا میرے قرآن پڑھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں تھا کہے گا اللہ کہ نہیں کہے گا ملدلہ ملدلہ ملدلہ ملدلہ ملدلہ ملدلہ ملدلہ ملدلہ یہ جو ایک پریشانی میں مبتلا ہے ہر طبقہ کہتا ہے کہ جس رستے پہ میں چل رہا ہوں وہ کیا ہے سیدھا کہتے ہیں ہم سرات مستقیم پہ دیوبندی کہتے ہیں ہم سراط مستقیم پہ آج میں نے قرآن سے بیان کرنا ہے اور اللہ سے پوچھنا ہے یا اللہ یہ خلقت بڑی تنگ ہے مولویوں نے انہیں تباہ کر دیا ہے یا اللہ سرات مستقیم کون سا رستہ ہے اللہ بتا دے خود بتائے اللہ بھائی یہ رستہ ہے سرات مستقیم اس کے بعد نہ دو کی سننی ہے نہ بریلویوں کی سننی ہے نہ شیوں کی سننی ہے نہ اپنوں کی سننی ہے نہ پرایوں کی سننی ہے اللہ نے خود رستہ منتخب کرنا ہے یہ ہے سراط مستقیم ہر بندے کا خیال یہ ہے کہ جس رستے پہ میں چل رہا ہوں یہی رستہ کیا ہے سرات مستقیم ورنہ تو وہ نماز کی ہر رکت میں یہ دعا کیوں مانگے مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے ہو مانگتے ابھی مانگی, مانگی ہے آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے مانگی ہے نا یہ دعا آپ نے کیا میں نے اس کا اس کا مطلب یہ ہے جب آپ اثر پڑ کے آئے تھے تو آپ نے سیدھا راستہ نہیں دیکھا ہوا تھا اور اب آپ اللہ نے مغرب کے وقت آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ تو ہن ویکا اور عشا کے بعد پھر آپ کہیں گے اے دن ارات المستقیم امبیا نے بھی یہ دعا مانگی صحابہ نے مانگی اولیاء اللہ نے مانگی الیاز بلّہ الیاز بلّہ کیا نبی پاک اس سے پہلے سیدھے رستے پر نہیں تھے کہ دعا مانگتے تھے اے دن سرات المستقیم یا صحابہ دعا مانگتے تھے اے دن سراط المستقیم یہ نہیں ہے اس کا مفہوم اے دن ارات المستقیم کا اس کا مفہوم بیان کیا خلیفہ راب امیر المومنین داماد نبی حضرت سید علی المتدا رضی اللہ, رضی اللہ تعالی عنہ نے اور اسے تفسیر کی کتابوں نے نقل کیا حضرت علی فرماتی ہے دے سبنا اح دن اے سبت سب نمازی دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے مانا جس سرات مستقیم پر تو نے مجھے چلایا ہوا ہے مرتے تائم تک اس پر پکا رکھ سب بتنا یہ دن آیا میں نے سب بتنا ورنہ اگر اس نے سراطے مستقیم نہیں دیکھی ہوئی مسجد میں کیوں آیا اگر اس نے سراط مستقیم نہیں دیکھا ہوا اس نے وزو کیوں کیا اگر اس نے سراط مستقیم نہیں دیکھ رکھا اس نے کعبے کی طرف منہ کیوں کیا اگر اس نے سرات مستقیم نہیں دیکھ رکھا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کیوں باندھے اگر اس نے سراط مستقیم نہیں دیکھا ہوا اس نے سنا کیوں پڑی اللہ کی سفتوں کا اقرار کیوں کیا معلوم ہوتا ہے سراط مستقیم پر چلنے کا اس کا دعویٰ ہے اور یہ نماز میں دعا کرتا ہے یہ دینا اس رستے پر کیا رکھ ہر بندہ دعا مانگتا ہے اہل علم موجود ہیں پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے سورج فاتحہ جو ہے نا اس کے امام راضی نے بتیس نام ذکر کیے سب سے مشہور نام فاتحہ ہے لیکن امام رازی نے اکتیس نام اس کے علاوہ اور ذکر کیے تفسیر ابن کثیر نے غالبل چھبیس نام ذکر کیے یہ سب نام منقول ہیں امام المبیا سے م. صلی اللہ علیہ وسلم میں <سلم> اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا میں اپنے مفہوم اور مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں صرف میں ایک نام پہ تھوڑی سی بحث کرنا چاہتا ہوں جو میرے موضوع سے متعلق ہے آپ نے اس کا ایک نام ذکر کیا تعلیم المسالہ کہو <سلم> ذرا <تصف> <سلام> مسالہ کا مینا ہے سوال کرنا مسالہ کا معنی ہے مانگنا مسالہ کا معنی ہے درخواست کرنا مسالہ کا معنی ہے گزارش کرنا اور تعلیم کا معنی ہے سیکھنا سکھانا تعلیم المساللہ <مع> <مسالا مع> <مسالا مع> <مسالا مع> اس سورت کا نام اس لیے رکھا گیا اس سورت کو تعلیم المسالہ اس لیے کہتے ہیں اللہ نے اس سورت میں اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے مجھ سے کیسے مانگنا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں مجھ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے طریقہ تعلیم کیا طریقہ سکھایا ڈھنگ سکھایا توجہ چاہوں گا آپ کی اللہ فرماتے مجھ سے مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تو میرے دربار میں آ اور یا اللہ مجھے بیٹا دے دے میرے دربار میں آ یا اللہ میرے مریض کو شفا دے دے میرے دربار میں آ یا اللہ مجھے جیل سے رہائی دے دے میرے دربار میں آ یا اللہ قرضے سے نجات دے دے میرے دربار میں آ یا اللہ روزگار دے دے فرمایا یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تم آؤ اپنی گزارش اپنی دعا اپنی درخواست میرے سامنے پیش کرنے لگ جاؤ نہ بلکہ مجھ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے اپنی دعا پیچھے کر دے اپنی گزارش پیچھے کر دے اپنی درخواست پیچھے کر دے اپنا سوال پیچھے کر دے اور پہلے میری سفتوں کا تذکرہ شروع کر دے یہ ہے مجھ سے مانگنے کا طریقہ پہلے میری سفتوں کا تذکرہ کر پہلے میرے اوساف کا تذکرہ کر پہلے میرے جہو جلال کا تذکرہ کر اپنا سوال پیچھے کر دے درخواست اپنی پیچھے کر دے اللہ نے فرمایا فاتحہ کے اندر تم نے اللہ سے ایک درخواست کرنی ہے گزارش کرنی ہے دعا مانگنی ہے سوال کرنا ہے اللہ فرماتی آؤ میں تمہیں سکھاؤں مجھ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے اپنی درخواست دعا سوال یہ پیچھے کر دے اور پہلے ابتدا کر الحمد للہ نمازی کہاں سے شروع ہو گیا ہے پہلے سفتے شروع ہو گئی ہیں کس کی اللہ, اللہ کی اور دے صاف کے تذکرے ہونے لگے کس کے الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے اگر ہم الفلام استغراک کا بنا لیں اور جس طرح مفسرین مینا کرتے ہیں تمام مفسرین نے یہی مینا کی ہے الحمدللہ سب تعریفیں کس کے لیے اور یہی میں نہ کرتے ہیں نا توجہ توجہ چاہوں گا کیا میں نہ کرتے ہیں سارے مفسرین یہ ذرا آپ کو پڑھا لوں پھر میں نے ایک معنی آپ کو سنانا ہے جو حضرت مولانا حسین علی کرتے ہیں سبحان اللہ جو مولانا محمد طاہر پنچیری کے استاد ہیں شاخ القرآن کے استاد ہیں شاہ جی کے مرشد ہیں حضرت قاضی صحت کے استاد ہیں وہاں بجرا کے اس مردے کلندر نے معنی کیا الحمدللہ کا مزے ہی آ گیا لیکن پہلے عام مفسرین کا مینا سناؤں تب وہ محنت سنتے ہوئے ذرا لطف آئے گا تمام مفسرین کیا میں کرتے ہیں الحمد کالفلام لام استغراق کا بنا کے الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے سب و صاف سب صفتے للہ کس کے لیے اللہ کے لیے اس معنی پہ ایک اعتراض ہو گیا اس معنی پہ ایک اعتراض ہو گیا اعتراض یہ ہو گیا آپ نے یہ کس طرح کر تمام تعریفیں اللہ کے لیے حالانکہ تعریفیں تو امبیا کے لیے بھی ہے تعریفیں تو ملائکہ کے لیے بھی تعریفیں تو اولیا اللہ کے لیے بھی ہے تعریف شوہدار کے لیے بھی ہے تعریف علما کے لیے بھی, کے لیے بھی خود قرآن پاک نے امبیا کی سطحوں کا ذکر کیا ان اللہ عدم لوہن و اعلی ابراہیم و اعلی عمران دل فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ فضل باز من اللہ منکل اللہ ہو وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ دراجات بات ای سبنا مریمن بات صفتے تو امبیا کی خود اللہ نے ذکر کیے پاک میں اولیا اللہ کا تذکرہ ہوا ان اللہ ان اولیا اللہ ہے خوف علیہ ولاح جہ دن صفتے تو شہیدوں کی بھی ہو رہی ہیں ولا تک یختل فی سبیر اللہ ہے اموات بل ام ولا کلّا تشرول شہیدوں کا ذکر ہونے لگا ولیوں کا ذکر ہونے لگا انبیاء کی تعریفیں ہونے لگی جبریل امین کی تعریفیں ملائکہ کی تعریفیں ہونے لگی اور قرآن نے سب سے زیادہ تعریفیں کی ہے آمنا کے لال کی سبحان اللہ! ابھی مولانا شاکر محمود ذکر کر رہے تھے مولانا نذیر صاحب بھی اس پر گفتگو کر چکے نبی پاک کی سفات پر انار سلنا کا شاہدہ شیرا ب نظیرا و دارین اللہ بیزنی بسراجم مہیرا کس کا ذکر ہو رہا ہے امام المبیا کا کد نہ رات کلو بجے کام فلن ولی کا کبلتن کس کا ذکر ہو رہا ہے امام الانبیاء کا باسفیم رسول یتلو علیہ محم البہ حکمت ان کا انتل عزیز الحکیم نبی پاک کا سزکر ہونے لگا الم نشرہ کا صدر کلفی کا ربو کاجد کا یتیمن وجد کا ظاللا۔ شرہ لدرک رفانہ لکرک بمار سلنا کا اللہ رحمت بمار سلنا کا اللہ کا فتل نا سے بشیروں وہ نظیرا بشیروں نظیراں کل یا کس کے تذکرے ہونے لگے ہیں کس کے تذکرے ہونے لگے ہیں کس کی سفتوں کا. کا تذکرہ کی ہے قرآن نے کی ہے کن کی سفتے امام الانبیاء کی نبی پاک کی شہیدوں کی اور لوگوں تعریف تو بیٹا کرتا ہے باپ کی شاگرد کرتا ہے استاد کی مرید کرتا ہے کی مرشد کی تعریف تو ہوتی ہے پہلوان کی بھی کاریگر کی بھی ہنرمند کی بھی اور لوگ تعریف تو کرتی ہیں پینٹر کی بھی کاتب کی بھی پھر یہ مہینہ کیسے صحیح ہوا تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیسے صحیح ہو گیا تعریف تو پینٹر کی بھی ہو رہی ہے کاتب کی بھی ہو رہی ہے پہلوان کی بھی ہو رہی ہے والد کی بھی ہو رہی ہے مرشد کی بھی ہو رہی ہے استاد کی بھی ہو رہی ہے ملائکہ کی بھی ہو رہی ہے شہیدوں کی بھی ہو رہی ہے علماء کی بھی ہو رہی ہے کیا میں ہے پھر تمام تعریفیں اللہ کے لیے یہ اعتراض ہوا جن لوگوں نے یہ سب کا معنیٰ کیا سب تعریفیں اللہ کے لیے انہوں نے جواب دیا بڑا خوبصورت جواب ہے علماء نے جواب دیا بڑا خوبصورت جواب ہے ان علماء نے کہا جن سفتوں کی وجہ سے تعریف ہوتی ہے پینٹر کی جن سفتوں کی وجہ سے تعریف ہوتی ہے طاقت کی جن سفتوں کی وجہ سے تعریف ہوتی ہے پہلوان کی جن سفتوں کی وجہ سے تعریف ہوتی ہے علماء کی جن سفتوں کی وجہ سے تعریف ہوتی ہے شہداء کی جن سفتوں کی وجہ سے تعریف ہوتی ہے جبریل امین کی اور جن سفتوں کی وجہ سے تعریف ہوتی ہے امام المبیا کی وہ, وہ سفتیں اس شخصیت میں پیدا کرنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا تو پھر ساری سفتیں کس کے لیے ہو گئی ساری سفتیں کس کے لیے ہو گئیں آمنا کے لال کو امام المبیا بنایا ہے تو کس نے رحمت اللہ بنایا ہے تو کس نے پہلوان کو فن پہلوانی دیا ہے تو کس نے کاتب کو فن کتابت دیا ہے تو کس نے ہنر مند کو وہ ہنر دیا ہے تو کس نے جب وہ صفت دینے والا اللہ ہے پھر ساری سفتیں اور تعریفیں کس کی ہو گئی اس پر ایک اعتراض ہوا جواب ہوا لیکن مولانا حسین علی کا کمال یہ ہے ایسا مانا کرتے ہیں جس پہ اعتراض کو نہیں ہوتا جس پر اعتراض کو نہیں ہوتا مولانا حسین علی ایسا مانا کرتے ہیں کیا میں نہ کیا؟ الحمدللہ اللہ نے کیا الحمد الف لام آد خارجی ان علماء نے کیا بنا استگڑا کی جس نے میں نے دیا سب کا سب حضرت صاحب کہتے ہیں نہیں الحمدللہ الف لام آحد خارجی تو چاہوں گا اور مانا یوں کریں گے تمام سفات خدا بندی کس کے لیے اللہ اللہ آئی سمجھ نہیں سمجھ. سمجھ جب سمجھ آئے گی مجھے پتہ چل جائے گا کہ سمجھ آ گئی ابھی سمجھ نہیں ہے کیا میں محنت کرتی تمام صفات الوہیت تمام صفات معبودیت اللہ ہی کی تمام صفات خداوندی اللہ ہی کی ساری سفتیں نہیں ساری سفتیں نہیں نبیوں والی نبیوں میں ولیوں والی ولیوں میں علماء والی علماء میں شہداء والی شہداء میں پہلوان والی پہلوان میں کاتے والی کاتے میں والد والی والد میں مرشد والی مرشد میں استاد والی استاد میں سب تعریفیں نہیں بلکہ صفات خدا بندی صفات خدا بندی صفات آئی سمجھ سمجھ نہیں سمجھا دیتا ہوں ان کوشش کرتا ہوں باقی تو اللہ نے توفیق دے نہیں اللہ آپ کو سمجھ دے دے اللہ کوشش کرتا ہوں تمام سفات خداوندی کیا ہے سفات خدا بندی خالق ہونا کیا ہے سفات خداوندی مالک ہونا رازک ہونا موہی ہونا ممیت ہونا مدبر ہونا عالم الغائب ہونا عالم الغائب ہونا حاضر نازر ہونا مشکل کشا ہونا حاجت روا ہونا بیٹے بیٹیاں دینے والا ہونا شفائیں دینے والا ہونا نظر و نیاز کے لائق ہونا سجدے کے لائق ہونا موتی ہونا مانے ہونا موئز ہونا مزل ہونا نافے ہونا زار ہونا السمی کلے دعا ہونا سمی لے کلے دعا ہونا العلیم لے کلے حال ہونا داتا ہونا گنج بخش ہونا دستگیر ہونا لج پال ہونا کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہونا کرما والا ہونا فضلہ والا ہونا کرنیا والا ہونا دھرنیاں والا ہونا غائبانہ پکارے سننے والا, سننے والا ہونا عالم الغیب ہونا حاضر ناظر ہونا مشکل کشا ہونا حاجت روا ہونا نمازی ہاتھ باندھ کے کعبے کی طرح منہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اقرار کرتا ہے الحمدللہ مولا کعبے کی طرح منہ کر کے باوضو تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جو تیری سفتے ہیں نا یہ کسی نبی میں نہیں مانوں گا جو تیری صفتے ہیں نا یہ کسی ولی میں نہیں مانوں گا کسی فرشتے میں نہیں مانوں گا کسی نوری میں نہیں مانوں گا کسی ناری میں نہیں مانوں گا کسی زندے میں نہیں مانوں گا کسی مردے میں نہیں مانوں گا الحمدللہ للہ وعدہ کرتا ہوں تیری صفتے صرف تجھ ہی میں مانوں گا مولانا حسین علی صاحب یہ کوئی میں نے تو مانا نہیں کیا ہے یہ مانا کس نے کیا ہے یہ جن لوگوں کو مولا حسین علی سے چڑ ہے یا ہماری جماعت سے چڑ ہے اصل چڑ یہ ہے کہ ان بیچاروں کو قرآن نہیں آتا ان کا دامن قرآن سے کیا ہے خالی ہے خالی ہے خالی ہے, خالی ہے یہ اللہ نے اشاعت التوحید کی قسمت میں کیا ہے ذالک من فضل اللہ ذالک من فضل اللہ رضینا قسمت الجبار فینا مالا ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں تو نے ہمارے مخالفین کو قصے اور کہانیاں دے دی ہمیں اپنا قرآن دے دیا اور راضی ہو کے کون شا توحہید والوں ان بےچاروں کو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا انہوں نے پڑھی ہوتی جلالین یا پڑھی باوی دا پہلا سے ان کا بخش تفسیر میں علم جلال تک یا بے تک محدود ہے بےچاروں کا علم پھر وہ بکتے رہتے ہیں توحید والوں کے خلاف کبھی ادھر سے آواز اٹھائی کبھی ادھر سے آواز اٹھائی اللہ نے قرآن کی خدمت اس جماعت سے لی کیسا مانا کیا مولانا حسین الحمدللہ تمام صفات بولو بولو تمام صفات اللہ کس کے لیے اللہ ہی کے کیوں اللہ توجہ کرنا حضرت صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں مولا سندی کو کس طرح بیان کرتے ہیں کیوں میرے مولا عالم الغائب صرف تو ہے اور کوئی نہیں مشکل کشا صرف تو ہے اور کوئی نہیں کارے پکارے سننے والا صرف تو ہے اور کوئی نہیں سجدے کے لائق صرف تو ہے اور کوئی نہیں مولا اس کی دلیل ڈندے کے زور سے منوانا چاہتا ہے ڈھینگا مشتی سے جبر سے اکرا سے میں راب مانو مشکل کشاہ میں حاجت روا میں عالم الغیم میں معبود میں الہ میں مسجود میں نظر و نیاز کے لائق میں مشکی سے منوانا چاہتا ہے فرمایا نہیں نہیں میرے بندے مانا یہ سفتے تیری ہیں عالم الغیب توں ہیں معبود توں ہیں الہ توں ہے مشکل کشاتوں حاجت روا توں ہیں اس کی کوئی دلیل بھی تو پیش کر تجھے مانوں اوروں کو نہ مانوں اللہ نے فرمایا رب العالمین سبحان اللہ مجھے الہ مان اس لیے کہ ساری کائنات کا پالن ہار جو میں ہوں سبحان اللہ ساری کائنات کا پالن ہار جو میں ہوں ربل کیا میں نے رب کا یہ <تصفح> جو شادی شدہ بندے بیٹھے ہو بال بچے دار تم اپنے بچوں کو پالتے ہو تو ان کے رب ہو نا تم <تصفح> تو پالنے والے کو جو رب کہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں چار پانچ چھ بچوں کو تو آپ بچوں کے رب ہو ایک بندہ یتیم کو پالتا ہے تو وہ بندہ اس یتیم کا رب ہوا نا تو رب کا مہینہ صرف اتنا ہے پالنے والا اتنا محدود مہینہ <محن> چلو یار تھوڑی چیز علمی بات کی ہے ایک دنیا دار طبقے کے لیے بات کریں جو پڑھا لکھا کالج کا طبقہ ہے سکول کا کوئی صاحب جا رہے تھے ان کے ساتھ چار بچے تھے آگے سے ایک بندہ ملا تو وہ بندہ ان صاحب سے پوچھتا ہے آپ ان کے مربی ہیں یہ <محن> چار بچوں کے آپ ان کے مربی ہیں تو بندہ کہتا ہے مربی نہیں مربع ہوں مربی نہیں مربا ہوں, ہوں, ہوں, ہوں کھائے جاتے ہیں چار بار خوردہ تو باپ کو بھی مربی کہتے ہیں یا نہیں کہتے کہہ دیتی ہے نا تو پھر اس کا صرف اتنا مہینہ ہوتا ہے رب اس کو کہتے ہیں پالنے والا نہیں نہیں اور رب کا مہینہ کیا امام راگ بس پہانی نے اپنی مفردات میں صاحب کاموس نے اپنی کتاب کاموس میں میں نہ کیا رب کا مزہ ہی آ گیا کہتا ہے انشاء شعیے رب کسے کہتی ہے انشاؤ شعیے ہالن فہالن ہالن فہالن الاحد تمام الحدل کمال ہے توجہ جو آپ کی بات تو تھوڑی سی علمی ہے لیکن اس کو آسان کروں گا انشاءاللہ رب کسے کہتی ہے انشاء شی ہالن فہالن چیز کو درجہ بدرجہ پالنا زینا بزینا پالنا سیڑھی سیڑھی پالنا درجہ بدرجہ پالنا اور پالتے پالتے الحدل کمال سبحان کہاں تک لے جانا کہاں تک لے جانا کمال تک درجہ بدرجہ پالنا سیڑھی ب سیڑھی پالنا زینا بزینا پالنا آئی سمجھ جی نہیں ہے جب آئے گی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ اب سمجھ سب کو آ گئی رب کہتے ہیں جی. رب کہتے ہیں اس ذات کو کہ زندگی کے جس موڑ پر زندگی کے جس موڑ پر جس چیز کو جس چیز کو جس طرح کی ضرورت ہو وہی مہیا کرنا اس کو کیا کہتے ہیں زندگی کی جس چیز کو جس موڑ پر جس طرح کی شہ ضرورت ہو اس کے مطابق مہیا کرنا درجہ بدرجہ پالنا بہ زینہ, زینہ پالنا ماں کا پیٹ ہے چار مہینے کے بعد روح پھوکی روح آئی دھوک لگی روح آئی پیاس لگی ہے کہاں فی ظلمات ماں تین سلاسن تین اندھیروں میں ماں کے پیٹ کا ایک اندھیرا رحم کا دو اندھیرا جلی جس جلی میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے وہ تیسرا اندھیرا کوئی ہاتھ نہیں پہنچتا کوئی ذریعہ نہیں ہے تین اندھیروں میں چار مہینے کا بچہ ہے اس کے اندر رو آ گئی اس کو بھوک لگنے لگی پیاس لگنے لگی تین اندھیروں میں جب بھوک محسوس ہو ماں کا گندا خون اس کے ناس کے ذریعے مہیا کرنے والا رد ہوتا ہے ہوا انشاء شاء الشید ہالن الہ حد کمال وہاں جس چیز کی, کی ضرورت تھی مہیا کر دی بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا دایا نے وہ راستہ کاٹا وہ نام والا راستہ دایا میں کاٹ دیا یہ رونے لگ گیا باپ ہنسنے لگ گئے یہ رونے لگ گیا چچا ہنسنے لگ گئے ہیں یہ رونے لگ گیا دادا ہنسنے لگ گئے ہیں یہ رونے لگ گیا مولوی جی ہنسنے لگ گئے یہ رونے لگ پیر صاحب لگے سارے ہنس رہے ہیں یہ رو رہا ہے اس بچارے دیاں رمضا بھی کوئی نہیں سمجھتا نہ یہ بول سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے یہ کیا کہنا چاہتا ہے گونگے دیاں رمضا گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی ماں بھی نہیں سمجھ رہی روتا کیوں تھا خوراک کا رستہ بند ہو گیا کہاں سے خوراک آئے گی یہ رستہ کٹ گیا سارے ہنس رہے ہیں یہ رونے لگ گئے جس فطرت نے اس بچے کے کان میں کہا گبراہ لئی ایک راستہ واپس لیا ہے ماں کے سینے میں دو راستے جاری کر دیے اس کو کیا کہتے ہیں بولو بولو یہاں کوئی یقین صاحب ہو یا ڈاکٹر صاحب ہو ہوں گے کوئی ڈاکٹر کوئی یقین کوئی ایلوپیتھی ہومیوپیتھک ہم تو ڈاکٹر نہیں ہے ناکیم ہے ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے بھائی ہمارا علاقہ پڑھا ہوا آپ کو تجربہ ہوگا کہتے ہیں کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ماں کا جو ابتدائی دودھ ہوتا ہے نا, اس میں چکناٹ نہیں ہوتی بند ہی رہا ہے اندر بن رہا ہے لیکن جو پہلا پہلا دودھ ہے نا تین چار پانچ چھ دن پہلا ابتدائی دودھ اس میں چکناہٹ نہیں ہوتی کیوں ابھی بچے کا میدا اسے قبول کرنے کے قابل نہیں ابھی وہ میدا اس کو قبول کرنے کے قابل نہیں لہذا چکناٹ نہیں ہونے دی جب میدا طاقتور ہوا چکناٹ پیدا ہونے لگی اس کو رب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان شاء حال ہالن الہ الحبل کمال چیز کو درجہ بدرجہ پالنا زینا بزینا پالنا سیڑھی بسیڑھی پالنا زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز ضرورت ہو وہی مہیا کرنا یہاں کوئی ٹیچر بیٹھے ہوں گے پروفیسر بیٹھے ہوں گے ٹیوٹر بیٹھے کئی دوستوں کے ٹیچروں میں بھی فرق ہوتا ہے کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بات بڑی آسانی سے بچوں کو سمجھا, سمجھا دیتے ہیں کہا جاتا ہے افہام تفریح دا بڑا مادہ بھائی بندے اپنی شہ گھول کے دے دے دماغ میں پا چڑھتا کہیں ایسے ہوتے ہیں دوسروں کو کیا سمجھانا ہے بیچارے خود کو سمجھ نہیں آتی <laughs> پہلے خود سمجھے تو دوسروں کو سمجھائے اس بےچارے کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے دوسروں کو کیا سمجھائے گا کوئی سمجھدار سے سمجھدار ماسٹر ٹیچر پروفیسر سمجھدار سے سمجھدار جو چٹکیوں میں اپنی بات دوسرے کے ذہن میں ڈال دیتا ہو اس کو میرے پاس لائیے میں ایک دن کا بچہ اس کے اسکول کرواتا ہوں اور میں اس کو کہتا ہوں اس بچے نے سمجھا دودھ چوسڑ کا طریقہ کی ہے پڑھا اس کو پڑھا اس بچے کو پتا اس بچے کو دودھ چوسنے کا طریقہ کیا ہے جو ذات بچے کو چوسنے کا طریقہ سکھاتی ہے اس کو رب کہتے ہیں ہوا انشاء فحالا الہ کمال دلی کے بچوں کو کس نے بتایا تمہاری خوراک کہاں ہے اور مرغی کے چوزوں کو کس نے بتایا کہ چیر جب جھپٹا مارنے لگے تو تمہاری پناہ کہاں ہے وہ پنوں کے نیچے چھوڑنے لگے ہیں یہ جو چوزوں کی لگا ہے دلی کرنے لگا ہے اس کو رکھتے ہیں ہم اس تفصیلات میں چلے جائیں گے تو بہت دور چلے جائیں گے آئیے اس کو تھوڑا سا سمیٹتے ہیں فاطلہ میں ہم نے اللہ سے ایک چیز مانگنی ہے ایک دعا کرنی ہے ایک درخواست کرنی ہے ایک سوال پیش کرنا ہے اللہ نے فرمایا سوال پیچھے کر دے پہلے میری تعریف کر بندہ شروع ہو گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن, الرحمن الرحیم مالکی دنیا کا مالک بھی تو آخرت کا مالک بھی تو اولا کا مالک بھی تو تخرت کا مالک بھی تو تری سے کرتا کرتا بندہ یہاں آیا یہاں جب پہنچا پھر بندے نے اپنے رب سے ایک اقرار کیا ایک وعدہ باندھا ایک آرت کرنے لگا کا ناب دو کا ناب دو بیا کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں دو بری فیل عبادت کرتے ہیں دیکھیں یہاں کوئی دوسرے طبقے کے میرے دوست آئے ہوئے میری تقریر میں بالکل میں کسی کو ز نہیں کیا کرتا نہ میں ہت کرتا ہوں نہ میری یہ نیت ہوتی ہے کسی نے چھوڑے لاڑے ہوتا ہے نا بند لا چھو یہ کر دو جی تو فلاؤ کر چو بالکل عبادت نہیں ہے نیت یہ ہوتی ہے اللہ کرے کسی کو بات سمجھ آپ بھی تھوڑی توجہ نا جو نیا سب کا ہے کا ناب ہم تیری عبادت کرتے ہیں نہیں کنابو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وہی کنست اور ہم تجھ ہی سے ہم تجھ ہی مدد مانگتے ہیں اور میرے دوستوں اس ہی کا کیا میں یہ جو نماز کی حد تک میں پڑھتے رہتے ہو خدا کے لیے بتاؤ اس ہی کا کیا میں نے تیری ہی عبادت کرتی ہے تجھ ہی سے مدد مانگتی ہے ہی کا مطلب یہ ہے تیرے سوا کسی اور سے غائبانہ مدد ہو یا اللہ ہم یا اللہ مدد کہتے ہیں ہم یا علی مدد نہیں کہتے ہم یا رسول اللہ مدد نہیں کہتے ہم یا پیر مدد نہیں کہتے مولا تیرے ساتھ بار کرتے ہیں عبادت بھی تیری ہی کریں گے اور مدد بھی تجھ ہی سے آگے گے جب بندہ یہاں پہنچا اوپر سے اللہ نے آواز لگائی فسالیا آپ دی میرے اتنیاں اتنی کیتیاں نہیں سمجھ آ رہی بیٹھے ٹھنٹ پنجابی شروع کر سکال یا آپ دی میری اتنی تعریفیں کیے اتنی حمدیں کیے اتنی سنا کیے پھر میرے ساتھ وعدے کیے فسال یا آپ دی منگ میرے کو منگنا مانگ وہ اس سے کیا مانگتا ہے بیٹے مانتا ہے بیٹے دے دوں استے مانگتا ہے عزتیں دو. دے دوں رہائیاں مانگتا ہے رہائیاں دے دوں کاروبار مانگتا ہے کاروبار دے دوں تخت مانگتا ہے تخت دے دوں فسال یا مان مجھ سے کیا مانگتا ہے پھر دوبندی بریلوی شیا سنی نیک بد ہر ایک بندے کا ایک ہی سوال ہے مولا اتنی زیادہ تعریفیں بیٹے مانگنے کے لیے نہیں بیٹیاں مانگنے کے لیے نہیں عزتیں مانگنے کے لیے نہیں کاروبار مانگنے کے لیے نہیں مربع کاریں زمینیں مانگنے کے لیے نہیں مولا اتنی تہری تعریفیں سنائے کی گیت گائے صرف ایک چیز مانگنے کے لیے اہ دن اصرا تل مستقیب اہ دن اصرا مولا مولا یہاں پہ اختلاف ہو گئے ہیں اس دعا مانگنے کے بعد اختلاف ہو گئے ہیں جو بندی کہتے ہیں ہم سیدھے رستے پر ہیں بریلوی کہتے ہیں ہم سیدھے رستے پر ہیں شیے کہتے ہیں ہم سیدھے رستے پہ وہ کہتے ہیں ہم سیدھے رستے پہ یہ کہتے ہیں ہم سیدھے رستے پہ مخلوق خلقت تیرے بندے بڑے پریشان ہے مولا ان سے جو تو نے دعا منگوائی ہے دعا منگوائی ہے ایک دن سراط المستقیم والی مولا یہ خلقت بڑی پریشان ہو گئی ہے ان سے دعا منگوائی ہے تو ان کو سرات مستقیم بتا بھی صحیح پوچھیں رب سے کہ نہ پوچھیں بولو اور پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے بتائے گا یا نہیں بتائے گا اور جس قرآن نے دعا سکھائی ہے اہر سرات المستقیم کی وہ قرآن صراط المستقیم بتائے گا یا نہیں بتائے گا پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے اور اگر قرآن بتا دے پھر دوبندیوں کی نہیں ماننی سریلو کی نہیں ماننی شیوں کی نہیں ماننی میری نہیں ماننی میرے مرشد کی نہیں ماننی اس مولوی کی نہیں ماننی جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کی ماننی ہے پوچھیں یا نہ پوچھیں ہم نے اللہ سے پوچھا مولا خلقت بڑی تنگ ہے پریشان ہے یہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ رستہ کون سا ہے وہ مولوی کہتا ہے ہم سر مستقیم پر وہ کہتا ہے میرے پیچھے آؤ ہم سرات مستقیم پر مولا تو خود بتا اللہ نے فرمایا چار سولویں پارے میں سورت مریم میں سولویں پارے میں سورت مریم میں مائی مریم کھڑی ہے جب ریل آ گئے میں پناہ طلب کرتی ہوں توجہ کرنا سارا باقاعدہ آپ کے دل میں ہے کہ نہیں میں پناہ طلب کرتی ہوں میں پناہ تلب کرتی ہوں تم خلوت میں کہاں سے آ گئے ہو جب کہنے لگا انا رسول ربک انا رسول ربک میں تیرے رب دا ایلچی ایلچیاں کاسد کاسد پیغام لے آنے والا انا رسولو ربک میں تیرے رب کا ایلچی ہوں کاسد ہوں کیوں آیا ہوں لے آبال کے گلا من تاکہ میں تجھے ایک ستھرا سا بیٹا دوں میں بالکل غلط ترجمہ نہیں کروں گا جو ترجمہ تھا میں نے کر دیا ہے میں آیا ہوں میں تیرے رب کا ایسی ہوں کاسے ہوں لے آہا آبالا کے غلامن دکیاں تاکہ میں تجھے ایک ستھرا سا بیٹا دوں ہمارے مہربان دوست یہ ایت پڑھتے ہیں نا تو عوام سے کہتے ہیں اور دیکھو جی جبریل وریل میں پتر دے مانگا میں تجھے بیٹا دوں گا اور کیوں بھائی ہے قرآن میں کہ نہیں لوگوں نے کہا جی بالکل قرآن میں ہے تو ایک دو بندی واپ بھی کہتے ہیں اللہ کے سوا کو نہیں دے سکتا یہاں جبریل نہیں کہہ رہا میں دوں گا لوگ کہتے ہیں جی بالکل جی بالکل قرآن ہے تو مول صاحب آگے, آگے سے کہتے ہیں جبریل دے سکتا تے نبی نہیں دے سکتے لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں جی کیوں نہیں جی جبریل دے سکتا ہے تو نبی بھی دے سکتے ہیں نا مولوی صاحب کہتے ہیں نبی دے سکتے نے تو ولی نہیں دے سکتے کیوں نہیں جی ولیوں دی بڑی طاقت ہے جی مولوی صاحب کہتے ہیں تو ولی دے سکتے ہیں تو مولوی نہیں دے سکتے سک <laughs> کیوں نہیں جی مولوی بھی عالم ہیں اور اولا ماں تو ہم کے وار سوتے ہیں کیوں نہیں جی مولوی صاحب کہتے ہیں اور مولوی دے سکتے ہیں تو میں نہیں دے سکتا <laughs> <دے> سک <دا. laughs> <laughs> تو کتوں جی جبریل تم جبریل کہہ رہا ہے میں دوں گا میں دو جواب ہیں اس کے ایک جواب ہے تحقیقی ایک الزامی تحقیقی جواب تو آیت کے اندر موجود ہے اس آیت کے اندر آگے موجود ہے الزامی جواب میں دیتا ہوں یہ علاقہ ہے شاہین باد جی جی. شاہین باد یہاں کا ایک چودھری ملک کوئی بڑا آدمی ایک کی کا بھیجتا ہے ٹیکس لے یا ترنل موڑ جا بھائی فلاں چودھری صاحب کو میرا پیغام دیکھا یہاں کے چودھری نے کا سدھ بھیجا ترنال مور پر خلا چودھری کو میرا پیغام دے کے یہ کاسد جب ترنال مور پہنچے گا بھیجنے والے دی گل کرنی اس کی اپنی شروع کر دینی اسجا کس آئی گل اپنی شروع کر چلی میں پتر دوں گا بھیجنے والا کون ہے تو بات کس کی کرنی تھی اللہ کی یہ تو الزامی جواب ہو گیا تحقیقی جواب آیت کے اندر موجود ہے تجھے بیٹا دیں گے مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی میں کاری شادی میری نہیں بدکارا میں نہیں بیٹا کیسے ہوگا بلم یم سسنی مجھے کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا انا یقون گلام انا یقون غلام جبریل نے کہا بیٹا ہوگا مریم تاجیوں میں کہتی ہے انا بیٹا کیسے انا کا میں نے کیا سے کیا رب کا اپنا قانون نہیں کہ میاں بیوی بی کا جوڑا جب تک امتزاج نہ کرے اولاد پیدا نہیں ہوتی شادی میری کوئی نہیں ہوئی بدکارا میں کوئی نہیں کسی بندے نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا پتر کنگے بیٹا کس طرح کس نے کہا مریم نے بیٹا کنگے پتر کنگے بیٹا کس طرح انا یقون علی گلام دینا ہوتا جبرین جبریل کہتا کوئی طریقہ بتاتے نا سے وہ جو پوچھتی تھیسے کیا رات اپنا قانون توڑ دے گا میاں بیوی کا جوڑا ملے نہیں بیٹا کیسے شادی میری کوئی نہیں کسی بندے نے ہاتھ نہیں لگایا بدکارا میں نہیں بیٹا کیسے بیٹا کیسے جبریل کو کہتی ہے دیکھا کیسے آگے جبریل کہتا ہے کالا ربو کے کالا کالا ربو کے میں نہیں پتا کنگے تیرا رب کہتا ہے میرے واسطے انج دیونا بھی آسان ہے کالا, کالا کالا کالا لکھ وہاں مولنا حسین علی وہاں مولانا حسین علی تیری قبر کو اللہ منور کرے تیری اور کوئی خوبی ہوتی یا نہ ہوتی تیرے دو شاگرد بھی تیری بہت بڑی خوبیاں ہیں پنجاب میں غلام اللہ خان سرحد میں مولانا محمد طاہر تنپیری یہ دو بڑے بڑے شاگرد تیرے سبحان اللہ وہاں مولانا حسین علی کالا کدالک اتر کیے جبرین نے کہا اسی طرح کالا کزالک اسی طرح مولانا حسین علی کہتی ہے کزالک کا جو کاف ہے یہ کاف لے بیان بے سبحان اللہ کاف لے بیان عامل کا کمال میاں بیوی کا جوڑا ملے اولاد ہو جائے تو تو بھی آسان سمجھتی ہے تو بھی آسان سمجھتی ہے جوڑا نہ ملے پھر اولاد ہو تو اسے مشکل سمجھتی ہے کالا کزالک جوڑا نہ ملے پھر پتر دیو یہی تو سٹا کمال ہے مالا. کالا کزالک یہی تو ہمارا مالا. یہی تو ہمارا کمال ہے یہ اللہ لبیات دیکھ حضرت کریا کھڑے ہیں مولا ایک سو بیس سال عمر ہو گئی بی بی کی عمر ننانوے سال ہے اتو وہ بانج مولا میری مدت گزر گئی موسم کوئی نہیں لیکن مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل دے دیے ہیں مولا موسم تے میرا بھی کوئی نہیں من بھی بے موسمہ پتر دے دے من بھی بے موسمہ پتر دے دے کال یا ز کر بے غلام ہو یا ہم بیٹا بھی دیں گے آسمان سے نام رکھ کے بھی دیں گے بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دیں گے حضرت زکری کہتے ہیں مولا پتر کنگے انا انا یکون لی غلام مولا پتر کنگے بیوی بانجے اس کی عمر ننانوے سال ہے ننانوے سال کی عورت انج بچہ نہیں جڑتی اتو بانجے میری عمر ایک سو سال ہے لزمنی ہڈیاں کمزور بشدال سر دے وال چپتے ہو گئے سبت مک گئی ہمت دے گیا رس ہڈیاں تو مک گیا پتر کن کالا کدولکا اللہ نے باز ہو چ رس مک من سر وال ہو جان پھر پتر دےو تو سا کمال کمالک بیٹا ہوگا بیٹا دیں گے دن پورے ہو گئے مریم مشرق کی طرف چلی گئی اور لوگوں شاہین آباد کے لوگوں ارد گرد سے آنے والے لوگوں ایک منٹ کے لیے تصور کرو ایک لڑکی ہے پیغمبروں کے گھرانے کی مقدس گھرانے کی مزکہ گھرانے کی پاکیزہ گھرانے کی اس کی شادی حالے کوئی نہیں ہوئی شادی اس کی نہیں ہوئی تھوڑی دیر کے بعد اس نے بیٹا اٹھا کے گاؤں میں آنا ہے بیٹا اٹھا کے گاؤں میں آنا ہے سہیلیوں کا سامنا کرنا ہے پڑوسنیوں کا سامنا کرنا ہے بھائیوں کا سامنا کرنا ہے گھر والوں کا سامنا کرنا ہے شہر والوں کا سامنا کرنا ہے کنواری لڑکی ہیں پیغمبروں کے خاندان کی مریم جب وہاں پہنچی پریشانی کے عالم میں کہتی ہے مت تو قبلہ حاضا و کم تو نسم میں مر گئی ہندی مالا میرا ناؤ مٹ گیا ہوتا میں کیا مصیبتیں چہ گئی اللہ نے فرمایا کتھے بیٹھی ہے فرمایا کھجور کے درخت کے نیچے کس پر کھجورے ہیں مولا موسمی ہی کوئی نہیں فرمایا تنہ پکڑ کے ہلا ہلانا تیرا کام ہے اور تازہ کھجورے گرانا میرا کام ہے کلی کھجورے کھا کھجور کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے دیکھ کوئی ندی کوئی نالا کوئی نہر کوئی نلکا کوئی کنواں کوئی چشمہ پانی پینے کے لیے مولا کچھ بھی نہیں ہے فرمایا پاؤں کے نیچے دیکھ ہم نے چشمہ جاری کر دیا ہے پشربی پانی پی بکر ری آئی نہ عیسا پیدا ہو گئے عیسیٰ نو ویخ ویخ کے اپنی اکھان کر مریم آج کجورے بھی بغیر سبب کے آج چشمہ بھی بغیر سبب کے آج تیرا عیسیٰ بھی بغیر سبب مولا بڑا پیارا بیٹا ہے دل کا سرور ہے آنکھوں کا نور ہے مولا بڑا پیارا بیٹا ہے لیکن قوم کو جا کے کیا کہوں گی مولا جب لوگ آئیں گے پوچھنے کے لیے تو کیا کہوں گی اللہ نے فرمایا ہو میری بھولی مریم تجھے ابھی تک میری قدرتوں کا یقین نہیں آیا جو رب خوش خوشخجور سے تازہ کھجورے گرا سکتا ہے اور جو تیرے پاؤں کے نیچے سے پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے اور جو بغیر خامت کے تیرے گود میں عیسیٰ ڈال سکتا ہے وہ تیری لاج رکھنے پر بھی قادر ہے آلہ! تیری لاج ہم نے رکھنی ہے کیسے کہ جب تو جائے گی لوگ آئیں گے تو نے لوگوں سے کہنا ہے میں چپ در روزہ رکھے گا ت نے گود میں پڑے ہوئے عیسا کی طرف اشارہ کرنا ہے اتنا کم کام کرنا اگو میں جانا تے میرا عیسا جانے آلہ آلہ آلہ مریم آ گئی ہیں لے کے بیٹے کو اٹھا کے نیک بندیاں دے متعلق کوئی جی گل لوگوں نو پتہ لگ جائے لن نیک بندوں کے متعلق او لوگ طوفان پر تمیزی اٹھاتے ہیں اور فلاں مول بھی یا نہیں کیتا گے آپ جو کچھ مرضی کروں جو مرضی کروں تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پھر لوگ باتیں کرتے ہیں مری ہم تو بیٹا اٹھا کے لے آئیے عورتیں ایک دوسرے کہتی ہیں کچھ سنئے ہی دوسرے کہتی ہیں سنیں کچھ کہ کیا اگر تل دسہلی پہ اب گانا اس کا مطلب دا اگا ضرور دسے وہ اپنی مریوں بس چپ کر رہے اس پر کچھ نہ تھو. پتر چاہ کے لئے وہ لڑکا اٹھا کے لائی ہے بس تے اتو اتو لوگ بڑے عجیب نظر آتے نے کچھ نہ تھوڑ کی ماسوم لگتی سی باتیں ہونے لگی ایک عورت نے دوسری سے دوسری نے تیسری سے ایسے گلا ہوئی تندور پہنچیاں لے گل پہنچے تندور کان آپ بنتی ہے نا <تصفح> تھب دا کان سے کان, کان, کان لوگ اکٹھے ہو گئے پڑوسنیاں سہیلنیاں ساری اکٹھے ہو کے کہتے ہیں ماں کان ابو کمرا سول تیرا باپ ایسا نہیں تیری ماں ایسی نہیں تیری برادری ایسی نہیں تیرا کنبا ایسا نہیں تیرا کبیلا ایسے نہیں مریم یہ ت نے کیا, کیا فا شارت ایک منٹ کے لیے خدا کے لیے میں آپ کو چاہتا ہوں وہاں پہنچاؤں ایک منٹ کے لیے اگر ہم بھی وہاں ہوتے اور مریم ہمیں کہتی چھوڑ نال گل کرو ایک دن دے بچے نال ہم نے کیا کہنا تھا نے کہا واہ اپنے گنامات پردے سن بنانا پرگل ایک دن دے بچے نال گل کرو ایک دن کے بچے سے بات کریں واہ بھائی واہ کمال ہو گئی جی ہمیں پاگل بنایا جا رہا ہے ایک دن کے بچے سے بات کرو اپنے پاپ پر پردے ڈالنا چاہتی ہو باتیں اٹھنے لگی گفتگو ہونے لگی اللہ نے فرمایا اٹھا میرا عیسہ تیری ماں تے تو لگ گئی ہے ماں دی پاکدامنی کا دا اعلان بھی کرتے میری توحید بھی بیان کر ایک دن کا عیسیٰ بولا ایسا بولا رب نے اس کے بول قرآن بنا کے رکھ دی کیسا منظر ہوگا کیسا منظر ہوگا, کیسا منظر ہوگا لوگ کھڑے ہوں گے عورتیں کھڑی ہوں گی برادری کے لوگ کھڑے ہوں گے پہلے خاندان والے بڑے مایوس ہوں گے یہ کیا ہو گیا ہے لوگ تانے مار رہے ہیں اچانک گود میں اچانک پنگھوڑے میں ایک دن کا پیغمبر حضرت عیسیٰ بولے ہوں گے انی عبد اللہ انی عبد اللہ میں اللہ کے نور میں سے نور نکلا ہوا ہوں سوچ لو یار کسی میرا زیادہ پڑھے ہوئے ہو انی عبد اللہ میں اللہ کے نور کا حصہ ہوں میں اللہ کی جز ہوں انی ان اللہ انی ان اللہ انی ابن اللہ انی نورم من نور اللہ میں اللہ ہوں میں اللہ کا بیٹا ہوں نور میں سے نور نکلا ہوں فرمایا نہیں نہیں انی عبد اللہ عبداللہ میں <سلام> کون ہوں اللہ کا <سلام> <بردار> <سلام> میرے بھائیوں میرا مخاطب وہ طبقہ ہے جو ہمارا ہم مسلک نہیں جو ہمیں تان و تشریح کرتے رہتے ہیں یہ گستاخ ہیں پھر ادب ہیں یہ ہیں وہ ہیں میرے مخاطب وہ ہیں وہ میری بادر گاہ سے سنیں اگر عیسائیوں کو لگ جائے دھوکہ کہ سا نور امن نور لائیں جی. ای توجو عیسائیوں کو لگ جائے دھوکا کہ نورم من دو نور ہے گل سمجھ آندی ہے بھائی دھوکا لگ جائے بیچارے چاروں گل سمجھ پھر پنجابی شروع کر دی میں نے <laughs> عیسائیوں کو لگ جائے دھوکا کہ عیسا نور من نور ہے بات سمجھ آتی ہے کہ विचारों کو کیا لگ گیا دھوکا لگ گیا کیوں تو میں جو چاہوں گا کیوں نور کا باپ کو نہیں ہوتا ایسا کا باپ کوئی, کوئی, نہیں, کوئی, نہیں, کوئی نہیں, نہیں. نہیں نور کا دادا کون نہیں ہوتا ایسا کا دادا کوئی نہیں نور کا چچا کون نہیں ہوتا ایسا کا چچا کوئی نہیں نور کی ٹوٹیاں کو نہیں ہوتی عسا کی پھوفیاں کوئی نہیں نور کی شادی کوئی نہیں ہوتی عیسا کی شادی کوئی نہیں نور کی بیویاں کوئی نہیں ہوتی عیسا کی بیویاں کوئی نہیں نور کی اولاد کوئی نہیں ہوتی عیسا کی اولاد کوئی نہیں نور کا داماد کوئی نہیں ہوتا عیسا کا داماد کوئی نہیں کوئی نور کا سسر کوئی نہیں ہوتا عیسیٰ کا سسر کوئی نہیں نور کا نواسا کوئی نہیں ہوتا عیسیٰ کا نواسا کوئی نہیں اگر عیسائیوں کو لگ جائے دھوکھا گل سمجھ آدی ہے اور کلمہ پڑھنے والوں تو دھکا کتوں لگ گیا تمہیں دھکا کہاں سے لگ گیا ہے ہمارے پیارے پیغمبر کے تو والد بھی ہیں دادا بھی ہیں پردادا بھی ہیں چچا بھی ہیں پھوپیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں داماد بھی ہیں سسر بھی ہیں بیویاں بھی ہیں نوازے بھی ہیں اوپر دیکھو تو عبداللہ بشر سبحان اللہ آمنا بشر عبدالمطلب بشر ادھر دیکھو ابو لحب بشر ابو طالب بشر عباس بشر زبیر بشر حمزہ بشر ادھر دیکھو آپ کی پھوپھی صفیہ بشر ادھر آؤ آپ کے داماد حضرت علی بشر عثمان بشر ابو الحاث بشر اوپر جاؤ آپ کے سسر ابو سفیان بشر ابو بکر بشر عمر بشر ادھر آؤ آپ کی بیوی خدیجہ بشر عائشہ بشر حفصہ بشر سودا بشر جوہری بشر میمونہ بشر ادھر آؤ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 نہیں نکل سکتا وہ خود بھی کیا ہوگا بشر ہوگا حضرت کہاں سے بات کو شروع کرتے ہیں آن کتاب وجال علی نبیہ ماضی کا سیگا تحقق کے لیے مانا مزارے کا کریں گے آتانیل کتاب اللہ مجھے کتاب دے گا ابھی دی نہیں ہے آتان کتاب وجالی نبیاں اللہ مجھے کتاب دے گا اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے وا اسانی مجھے نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے ہوں پنگوڑے سے نماز نہیں پڑھنی مجھے نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے مجھے نبی بنانا ہے مجھ پر کتاب نازل <سؤال> توجہ کیجیے تھوڑی سی مولا توہمت تو لگی تھی مریم پہ کہ یہ بچہ کہاں سے لائیے تو نے تو بول کے کہنا تھا اور میری ماں پہ تو مت نہ لگاؤ میں صحیح نصب ہوں میرا نصب صحیح ہے میں رب کی قدرت کی علامت ہوں کہنا تو یہ چاہیے تھا انہوں نے کیا شروع کر دیا مجھے نبی بنائے گا مجھے نبی بنائے گا مجھ پر کتاب اتارے گا اس کا کیا تعلق ہے مریم کے بہتان سے کیا تعلق ہے اور لوگوں بڑا گہرا تعلق ہے حضرت عیسیٰ کہنا چاہتے ہیں اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج پہنانا ہے اور جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کا نصب سب سے آلہ ہوا کرتا ہے جو نبی ہوتا ہے اس کا سب سے اعلی ہوتا, ہوتا, ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے اس کا حسب سب سے اعلیٰ ہوتا ہے مجھے رب نے بنانا ہے نبی معلوم ہوتا ہے میرا نصب بھی آلہ ہے میرا حسب بھی اعلیٰ ہے حضرت عیسیٰ تقریر کرتے کرتے آخر میں آ کے کہتے ہیں یہ میری ساری تقریر کا خلاصہ ہے اور میں توجہ چاہوں گا حضرت حضرتیسا آخر میں آ کے کہتے ہیں ان اللہ ربی و رب فاگو دو وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے میرا بھی پالن ہار ہے تمہارا بھی پالن ہار ہے میری نشو نما کرنے والا تمہاری نشو نما کرنے والا میرا بھی مربی ہے تمہارا بھی مربی ہے مجھے پروان چڑھانے والا تمہیں پروان چڑھانے والا وہ اللہ جو میری ضروریات کا خیال کرنے والا تمہاری ضروریات کا خیال کرنے والا فاگو دو ہر حالت میں عبادت کرو تو اسی کی غائبانہ پکارو تو اسی بھی کو نظروں نے آل دو تو بھی اسی بھی کی نظروں نے آل دو تو اسی کی سجدے کرو تو اسی کے وہ اللہ جو میرا بھی پالن ہار تمہارا بھی پالن ہار فاگو ہو ہر حالت میں خالص پکار اسی کی کرو ہاضا سرا تو مستقیم یہ ہے راستہ کون سا جس رستے میں خالص عبادت ہوگی کس کی جس رستے میں خالص پکار ہوگی کس کی جس رستے میں خالص نظرون عال ہوگی کس کی جس رستے میں سجدے ہوں گے خالص کس کے لیے جس رستے میں عبادت ہوگی خالص کس کی وہ رستہ کون سا ہوگا آئیے سورت فاتحہ کے اندر توجہ چاہوں گا سورت فاتحہ کے اندر اللہ نے خود سراط مستقیم کی تشریح کر دی ہے کہ یہاں کا کا کا نسطعی ہم تیری ہی عبادت کرتی ہے اور تجھ ہی سے مدد مانگتی ہیں یہ مولا یہ تیری ہی عبادت کرنا اور تجھ ہی سے مدد مانگنا مولا مرتے ٹائم تک اسی رستے پہ پکا رکھ یہ دن سراط اللہ سراط, اللذینا سراط اللذینا ولانتا علیہم کے رستے پہ چلا سیات مستقیم کون سا رستہ ہے انحمتا علیہم انحمتا علیہ کون مین النبی و صدیقین و صالحین نمازی کہتا ہے مالا سن نبیاں والے رستے پہ چلا ہمیں نبیوں والے رستے پہ چلا ہمیں صدیقین کے رستے پہ چلا ہمیں شہداء کے رستے پہ چلا ہمیں بزرگان دین کے رستے پہ چلا غیر المقوب علیہم گر پہ تیرا گزب ہوا ان کے راستے پہ نہ چلا بلس زالیم جو راستے سے بھٹک گئے ان کے راستے پہ کون ہے مغزوب علیم یہودی یہودی مغزوب علیم کون ہے ظالم کون ہے عیسائی مغزوب علیم کون ہے یہودی ظالیم کون ہے سمجھو کرنا ظالم کون ہے عیسائی مولا ہمیں یہودیوں کے راستے پہ نہ چلا ہمیں عیسائیوں کے رستے پہ نہ چلا ہمیں یہودیوں کے رستے سے بچا ہمیں عیسائیوں کے رستے سے بچا ہمیں انہم علیہن کے رستے پر نبیوں والے ولیوں والے صدیقین والے انہم علیہن کے رستے پہ چلا بندیالوی کہنا چاہتا ہے جس رستے میں جس رستے میں اللہ کو بھی پکارا جائے اور حضرت اظہر اور حضرت موسا کو بھی پکارا جائے وہ یہودیوں کا راستہ جس رستے میں اللہ کو بھی پکارا جائے اور حضرت ازیر کو پکارا جائے وہ یہودیوں کا رستہ اور جس رستے میں اللہ کو بھی پکارا جائے اور حضرت عیسیٰ مائی مریم کو پکارا جائے وہ عیسائیوں کا رستہ اور جس رستے میں اللہ کو بھی پکارا جائے اور حضرت ابراہیم اسماعیل لات مناط عزا مناف حبل بزرگوں کو پکارا جائے وہ مشرقین مکہ کا رستہ اور جس رستے میں اللہ ہی کو پکارا جائے وہ محمد عربی کا رستہ اللہ ہمیں یہودیوں کے رستے پہ نہ چلانا اس رستے میں شرک موجود ہے ہمیں عیسائیوں کے رستے پہ نہ چلانا اس رستے میں شرک موجود ہے مولا ہمیں نبیوں والے رستے پہ چلانا سبحان اللہ نہ ہوں بج تبئی نہ ہوں وہ مستقیم وہ کون سا رستہ تھا ولو اشرک ولو شرکتان مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ میرے نبی بھی شرک کرتے میں ان کے اعمال مالحبت کر دیتا معلوم ہوتا ہے سراط مستقیم وہ رستہ ہے جس رستے میں شرک والی بیماری نہ ہو کلنی ہدانی ربی ارا سرات مستقیم دیناً منت ابراہیم حنیفا منل مشرقین سلاتی و رب ستی لا شریق لہو بالکا تو اول المسلمین اور سرات مستقیم کون سا رستہ بنا ایا کا نابود کا اللہ تعالیٰ ملکی تو فکر بھائی میں نے مولا حسین علی صاحب کا دو تین مرتبہ ذکر کیا یہ ایک کتاب ہے مولا حسین اللہ ہم تو اسے تیری رضا چاہتے ہیں تیرے غذب سے پناہ مانگتے تیرے غذب سے پناہ مانگتے ہیں تو ہم سب کا خاتمہ بل ایمان فرما دے یا اللہ تو ہم سب کا خاتمہ بل ایمان فرما دے اللہ منصور الاسلام اسلام اللہ عم الاسلام اسلام بالسلطان العادل بال العادل بالحکم العادل اللہ اول مسلم دنیا اللہ دل اسلام اول مسلمین فی مشار کے عرض و مغار بےحا فی مشار کے و مغار یہاں کے ہمارے نوجوان دوستوں نے زیب سیب ہیں دوسرے بھی احباب ہیں بڑی محنت کی اشتہار اور بڑی کوشش کے ساتھ فکر کے ساتھ انہوں نے یہ پروگرام رکھا آپ سے ملاقات کروائی ان کے لیے دعا کیجئے اللہ ان کے علم و عمل میں عمر میں کاروبار میں مال و جان میں آل اولاد میں رزق حلال میں اللہ برکت عطا فرمائے اللہ ان کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے اخلاص کی دولت سے اللہ انہیں مالا مال فرما دے اس مسجد کو اللہ آباد و شاد رکھے اس مسجد کے نمازیوں کی تعداد اللہ بڑھا دے یہ توحید کا مرکز ہے قرآن و سنت کا مرکز ہے توحید و سنت کا مرکز ہے اللہ کرے یہ ہمیشہ آباد و شاد رہے یہاں کے خطیب سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اپنی رضا کے فیصلے فرمائے و صلی اللہ علیہ وصحوی اجمین